زیاد ابن ابیہ کے نام آپ نے اپنے مکتوب میں تحریر فرمایا ہے میاں روی اختیار کرتے ہوئے فضول خرچی سے باز آؤ آج کے دن کل کو بھول نہ جاؤ صرف ضرورت بھر کے لیے مال روک کر باقی محتاجی کے دن کے لیے آگے بڑھاؤ کیا تم یہ آس لگائے بیٹھے ہو کہ اللہ تمہیں اجز و انکساری کرنے والوں کا اجر دے گا حالانکہ تم اس کے نزدیک متکبروں میں سے ہو اور یہ تم رکھتے ہو کہ وہ خیرات کرنے والوں کا ثواب تمہارے لیے قرار دے گا حالانکہ تم عشرت سامانیوں میں لوٹ رہے ہو اور بے کسوں اور بیواؤں کو محروم کر رکھا ہے انسان اپنے ہی کیے کی جزا پاتا ہے اور جو آگے بھیج چکا ہے وہی آگے بڑھ کر پائے گا وسلام